تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نانوش جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے سیرا چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے اللہ کہے درد سے وہ اس تراختر ارضو سما کیے فضا ہو جائے منور یار اب تیرے شوق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جسے دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم مل جائے جب وہ درد شنا سائے محبت پھر شوق سے کر دوں پیدا گل ہائے محبت پوچھوں گا میں اس شوق جان سے یہ بادب ہم تشنا لبوں کو بھی پلائے گا جام کب کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گرے با دامن تر رش کے زلف الف کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے کس کے لیے پیری میں بھی تو رش کے جواں ہے کس نگاہ پاک تیرے جگر میں تیر خل ہوئی جاتی ہے جسے درد کی اسیر آ تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے ہے گل کے بھی نہیں دوستوں ہیں سب میرے اشعار فیض شہر اب دل بنی فیصے شہر اب رار اب یہ والا ہیں ہم نے دیکھا دے ہم فدا, کرنے کو ہے دولت ہم فدا کر دولت کون بھی ہم فا کر ہے دولت ہے سمجھے دین چلا گیا تو سمجھے سب گیا دین ہے دین نہیں ہے پیسہ ہے کوئی فائدہ اور اگر دین بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے اصل چیز دین کی دولت ہے اس کو کیپ کے سینے سے حاصل کرو کتابوں سے نہیں مل سکتی آپ کتنے بڑے مفتی اعظم کی کتاب پڑھ لو نہیں ملے گا اگر عمل کرنے والے ایک کیفیت ایک ہمت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے اپنے شیخ سے لے کر آ رہا ہوں تو آپ ساتھ رہیں جتنا رہ یہ کوئی بات نہیں ہے ایک بیان میں آ گئے تو چلے بلکہ ساتھ رہو آٹومیٹک ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے درد دل پتہ بھی نہیں چلتا سمجھے بلو ٹوتھ آ گیا آج کل ایک دوسرے سے موبائل پہ لوگ کر لیتے ہیں اسی طرح درد دل آٹومیٹک ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے دین کی ڈالر شیخ کے ساتھ رہنے سے ملتی رہتی ہے ماشاء اللہ طاہر صاحب کا جی فیریس میں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی تائپ کے نقص کو من دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ تائف کا تعلق کس سے ہے یعنی والد ہے ہمارا تعلق ہے اتنے بڑے اللہ والے سے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کاٹے پھولوں کے دانے میں مجھ کے کھڑے رہے ہیں بیٹھے رہے ماشاء اللہ مایوس کا بھی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ شیپ کا پورا کے منتقل شیپ بہت آدھا لگے گا دبے پر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے مگر ہو جائے تو وہاں علام نہیں ہوتا تو ہم کانٹے ہی رہیں گے زندگی میں کانٹے وہ لوگ ادان منہ چبا کے بیٹھے رہے ہیں اصلاح کرواتے رہے آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہو سن رہے ہو دنیا میں جتنی نعمتیں جتنی پھل فروٹ کی ہو گئی دولت ہو گئی پلاٹ ہو منگلہ گاڑی موبائل مرسڈیز بینک جہاز مل گیا آپ کو کچھ مل گیا دین نہیں تو کوئی فائدہ ہے دین کی دولت اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے دعوت سے نہیں ملتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے دس نمبریں باہر آ گئی اللہ والا کیسے گزار بتایا جاتا ہے اس پورے شہر کی مفصورت ہوتی ہے آپ نے گھر پہ لے آیا اللہ غلام لگا ہوا ہے کیا میری آ ہے دل کے یہی ہے منازل یہی دل کی آ کے منزل عجیب یہ سب اللہ والے اس کو پہچان سکتے ہیں نا چار کا مطلب کیا ہے پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل شیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کامل نہیں کوئی رہبر ہے راہ ہے جنو کا مگر سایہ سوبت ہے کامل مطلب جو اللہ کے رستے مجنو بننا چاہتا ہے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے اور رہبر شیخ کامل ہی ہو سکتا ہے یا کوئی لڑکی کا مجنون ہے ہم وہ چاہتے ہیں میں اللہ کا عاشق بن جاؤں تو شیخ کو اپنا رہبر بنائے اور اس سے پوچھ پوچھ کے چلے سایہ صحبت شیخ کامل آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں کوئی رہبر رہا ہے جنوں کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل میرے دوستوں ذکر کی بر کتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ پر ہوا آج ہی جیسے نازل آمد آمد السلام علیکم جی شیر خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل ناف ہوئے ان کی صحبت سے کامل آہ آہ وہ پہنچنا کیا رستے میں کہ دیکھو देखो جنت پہ جانا چاہتے ہو تو तो سی بات ہے جو ہمارے بزرگان دین ہے وہ تب وہاں پہ جان دے دی انہوں نے دین پہ جان دے دی ہم ان کے ساتھ چپکے ہوئے تو جب وہ جنت میں جائیں گے ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے اتنا آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا ان کے ساتھ چپک جاؤ پرسوں زالہ فرمانے تھے کہ جیسے کوئی شخص گنا سے نہیں بچ پا رہا جنت میں جانا چاہتا ہے اور گناہ سے نہیں بچ پا <laughs> زیادہ عمال کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے بہت فرض بازی سنت موقع ادا کر لے گناہوں سے بچ جائے تھوڑے بہت عمل کر لے اخلاق سے کر لے وہ شیخ کے کامے کے ساتھ چپک کے وہ بھی جنت میں چلے جائے گا کتنا آسان راستہ ہے اس فتنے کے زمانے میں کسی کو جنت میں جانے کا راستہ چاہیے ہو اس سے بولو بھائی کسی اہل حق شیخ کے کامے سے چپک جائے جس سے مناسبت دل ملتا ہو جنت میں چلے جائے گا آرام سے اتنا آسان یقیناً جائے گا المرو مامان حبا جو اس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کتنی دیر ہے بھائی میں خدا سے خدا مانگتا ہوں وا, وا, وا. تو ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن بس دعا مانگتا ہوں اللہ کوئی مجھے سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں oh. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں oh. وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا ی رات دن میں دعا مانگتا ہوں سب سے بڑھیا چیز اللہ سے اللہ کو معلوم سب مل جائے گا بس سب مل جائے گا اے تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اے اللہ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری زمین مل گئی پلاٹ مل گیا موبائل مل گیا گاڑی مل گئی ایک لاکھ روپے مل گئے دس کروڑ روپے مل گئے مگر اللہ نہیں ملا کیا فائدہ دین نہ ملا کیا فائدہ بےچینی پریشانی نظر کی حفاظت نہ ملی پہ دہانی سے ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہمت کر کے نظر چکائیں یہ آنکھوں یا عالم خائن تر آئین اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے ٹیوز نہ ہو مایوسی ہے ہی نہیں بڑے بڑے گناہ کرنے والے تو مایوس ہو نہیں رہے ہم نو سے ایک گنا ہو گیا ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں آ رہی ہے پیٹر پہ لایا تھا پی کے سو جاؤں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hansha> کے ہم نے گود میں لے کے سلا دیا اب ہماری پیٹر اللہ کا نام ہے اللہ دا کر دے کر اللہ کی صوقت ہے اور وہاں نیند آئے تو کونے میں آ سو جانا اس کو لائیو نشر نہیں کرنا پہلے کرو وہ ہو گیا چارج بتا رہے ہوں چل جائے گا ٹھگلے بارہ سو پچاس سو بولے ہو گیا وہ نہیں وہ اس کے بعد دوبارہ جانا پڑے گا اسی لیے ہم محبت کی کمی ہے تو ایسے نقل اتارے بہت اچھی ہوئی ماشاء اللہ کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے شیخ میرے دعا کرنے, آپ تو کریے, ہو بات فرما دیجیے زبردست درد دل کے ساتھ بیان کروا دیجیے اخلاص عطا فرما دیجیے حسن بیان اور شرف قبولیت عطا فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے اللہ ایک ایک بات میں نور و تجلیات جذ ڈال دیجیے اللہ ایک ایک بات جو میری بات سنے وہ تیرا دیوانہ بن جائے جو حضرت والا کی ہے اس فقیر سے بات نکلوا دیجیے حض والہ کی زبان سے جو نکلتی تھی اس فقیر کے زبان سے بھی نکلوا دیجیے او خوب زبردست یہ اللہ درد دل اشبار آنکھوں سے ہے جو دل میں ہوتا ہے جائے ڈائریکٹ ایسی زبردست دل, دل سے بیان کروا دیجیے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سطح اور فضل فرما دیے اللہ تعالیٰ اور راضی بھی ہو جائیے صلی اللہ علیہ آمینتی صحیح آپ کو حقیقہ دکھانی ہے قبل میں جانا ہے اور جو بھی لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں کاروبار مت کریں یہ بہت کسی کو دکھایا یہ بہت گناہ قبیرہ ہے ایسا کوئی کام نہ کرے یہ بھی اس کی بہت بڑی رائے ہے کوشش کریں کیونکہ اور جو اچھا ہے, ماشاء اللہ تاجر ہوتا ہے قیامتین صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو امانت کے ساتھ دھوکہ سے بچتے ہوئے تجارت کرتا ہے بہرال دعا بھی گلے میں صلی اللہ علیہ نوین میاں اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توحفہ کی توفیق عطا فرما دے اور سچا عاشق رسول بنا دے اللہ گمراہ لوگوں سے بچا لے اور سچا اللہ والا بنا دیجیے ہم سب کا دل بدل دی اپنی رحمت سے ہوا اور حرس والا دل بدل دے ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹیں بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے ایسا بنا دیجیے حضور پاک علیہ سرات وسلام ہمیں دیکھ کر خوش ہو تو دھواں تو جاتا ہے اور خوشبو والوں کے پاس جائے تو خوشبو تو اس کی آ جاتی ہے یہ اہل کی صحبت کی مثال بری صحبت میں رہیں گے تو بری میں کان میں اترتا ہوں چاہے جسے جتنے بھی کالے کپڑے پہن کے چاہے باہر آگے پتا چلتا ہے کہ کان میں جانا ہوتا ہے تقوا کولو الارفین ہر شاہ کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوا کی کان ہے اللہ والوں کے دل ہیں کتاب الارفین نہیں فرمائے تو اللہ کو پہچان چونکہ کے دل بہت حیران ہوا آپ نے اتنی محبت سے سنا بہت دردی سے اللہ نے بیان کروایا وہ اللہ والے ان کے غلاموں پہ خرچ کرتا ہے علما پہ یہ اس کے پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے ورنہ یہ لوگ پیسہ کہاں استعمال کرتے ہیں اور خوشی جذبہ بھی کسی کسی کو ملتا ہے ورنہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اپنے پیسوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے اور جانا کہاں مجھے تو رستہ وستا نہیں پڑتا ہے یہی جو بائیک کے پیچھے علوم مدرسہ ہے روڈ پر ہی ہے چھیالیس سال وہ حضرت مانا کی مختص صاحب کے ساتھ رہے دنوں رات ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ابھی آپ کو دی ہیں نا میں حضرت ہمارے سے بیان فرماتے تھے کتابیں انہوں نے ساری ترتیب دی میں شاید پڑھا ہوں میرے آپ کا کرتی اپنے شیخ کو تو یہ باقاعدہ بیت تھے یہ لوگ بھی خانقاہ جاتے تھے اپنے نفس کی اصلاح کروانے موت آئی جمین صاحب بھی بیت ہے یہ سب حضرات والا جہاں جاتے تھے وہاں کھانا نہیں کھاتے تھے سر مجھے اور مجھے پابندی لائی سیمینا بیب سے جو اس کچھ بھی نہیں پیو ہو اللہ کے لیے درج دن بات کرو اور آ جاؤ اس سے بڑ پڑتا ہے جو آپ اس وقت بھی بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہے اصل میں اشفاق بھائی جو کہ ماشاء اللہ یہ آپ سے پہیے ہے یا جی مجھ سے ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں کیونکہ میں ایکٹر لولا گیا ہوا تھا مولانا صاحب کو چھوڑنے واپس آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کچھ کچھ ظاہر ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے جی انہوں نے کچھ شفٹ کیا تھا آپ نے منع کیا تو جی ہاں میں نے منع کیا ان کا بھی کافی عرصے سے کام بند تھا جی ہاں بتا رہے لیکن پھر اللہ پاک نے بھی ایسا ماشاء اللہ وہ چہرے سے پتا چلتا چہرہ بہت پریشان تھے میں نے ان کو دو چار وزیر پہ بتایا دعا بھی کرائی میں نے اپنے حضرت سے ان کے لیے دنیا میں چلتا رہتا آزمائیں گے ضرور بھی ضرورت میں مال میں کمی کے ذریعے کسی کا انتخاب ہو جائے گا نبل وم کی شہری میرا خوف کے ذریعے ولجو فاقوں کے ذریعے و نقصے میں نغال مال میں کمی کے ذریعے کئی باغات جل جائیں گے پھر آگے کیا پیاری بات فرمائی اور بشیر صوبین مشارت ہیں ان صبر کرتے ہیں صبر بھی ایک دین کی بات ہے پھر شکر شکر تھوڑی صبر جب مصیبت آئے اس سے صبر بھی کرنا چاہیے مطلب صبر کا ہے شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ پریشانی مجھے کیوں نہیں راضی رہے اور اس کی تدبیر اختیار کریں دعا کرے اللہ. اللہ والوں سے دعا کروائے نوابوں کے گھر گئے تھے اپنے شیخ کے ساتھ شاید دعانی پھول پھوئی رہوں تھے ساتھ جو ہے ہندوستان بڑے تھے تھانیی رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوگا حکیم وہ ہمارے پردادا شیخ ہیں حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ تو ان کے پاس حضبارہ نے ایک شعر کہا تھا بہت خوشنما نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے یہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قربے جانے بہارا نہیں ہے اللہ کا تعلق نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہیں گلستہ نہیں اے سی سے کھالے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں مگر دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں اس کو ناراضگی سے نہ بچیں اللہ تعالیٰ جو ہے ذرا فرما دیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے بادشاہ کو پکڑتے ہیں بادشاہ ہے نا دل کو پکڑتے ہیں عذاب یہ نہیں ہے آنکھوں پہ دیں گے کانوں پہ دیں گے کیونکہ دل پہ عذاب بھیجتے ہیں دل میں کیا کرتے ہیں پریشانی بھیج دیتے ہیں جو گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اس لیے گناہ کو دھندا تو نہ بنائے گنا ہو جائے توحبہ کر لیں توحبہ نہ چھوڑیں جس نے اللہ والا سمجھ کے کسی کا اکرام کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کا اکرام فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرمائے ماشاءاللہ اللہ آپ علما کی خدمت کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا ماشاء اللہ بہت یہ بہت. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ پیسوں کے ساتھ دل بھی بڑھا دے اور علماء کی خدمت کا کیونکہ آج کل جو درد دل والے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ایسے پیروں کی تو قدر کریں گے جو وہ ہوا ہوگی جہاں جہاں حق بات پیش کی جائے گی نہیں بھائی یہاں تو ہماری گال نہیں گلے گی وظیفوں والے پیر چاہیے وظیفے تو مایزت والا ہی بتاتے ہم وظیفوں کے ساتھ گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے سکون نہیں مل سکتا اگر ہم اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچتے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ جو ہے یہ صاحب سامنے نظر رکھے آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھے بالکل اس کے ایکسیڈنٹ نہ کریں نہ کریں جان میں جانا فرض ہے باقی جو پیسنجر اس میں بیٹھے ہیں وہ باہر نہ دیکھیں اس میں کیا میں عورتوں سے خود آپ کو پتا ہو وہاں تیے مثال ایک دفعہ ہمارے ہے کہ وہ جا رہے تھے کہیں ان کی نظر عورت پہ پڑ گئی سب حتیثیں نکل گئی جس کو بھی زمانے درد دن ملا نظر کی حفاظت کی وجہ سے ہمت کرنے سامنے پہلے گھر چلے نہیں نہیں اب بس ہی چلتے ہیں تو وقت نہیں کیا ٹائم ڈیڑھ بجے مس کا ٹائم دو ہے نا مزے تھوڑا آرام کر لیجیے تبھی کیسی ہے جلال کرام صلی اللہ علیہ نبی اللہ اس مدرسے کی ایک اینٹ کو قبول فرمانے جیسے دیوبند کا مدرسہ انار کے جو کے نیچے سے شروع ہوا تھا یا اللہ تھانہ بھون کی خان کا چھوٹی تھی جنوی ٹاؤن کا مدرسہ چھوٹا تھا شروع ہوا تھا آپ نے کیسے چمکایا یا اللہ ٹنڈو حیدر یہاں پہ انہوں نے مدرسہ بنایا اس میں خوب ایک ایک اینٹ میں شیف قبولیت عطا فرما یہاں اس مدرسے میں خوب انصارے مالیہ انصارِ دوائیہ انصارِ جانیہ اس مدرسے خوب عطا فرما دیجئے اہل خیرات حضرات کو اس طرف متوجہ فرما دے یہ زبردست مدرسہ بنوا دیں اور یہاں کے طالب علم بھی صاحبِ نسبت اللہ والے ہوں اور سب اساتذہ بھی اللہ والے بنا دیں یہاں سے جو بھی پڑھ کے فارے ہو وہ اللہ والا حافظ کامل ہو اللہ عالا عالم بحمل بن کے نکلے یا اللہ آل. یا اللہ اس کو مدر سے کی کہ ان کو قبول بھی فرما لے خوب یہاں پہ اپنی رحمت سے انوارات کی بارش فرما دیجیے قبول بھی فرما لیجیے اپنی رحمت سے یا اللہ اور خوب یہاں پہ اہل خیر حضرات کو اس طرف متوجہ فرما دیجیے اور جتنے مدارس مساجد ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی سب کی خوب نصرت فرما دیجیے یا اللہ یہ مدرس سے یہاں کال اللہ کا رسول کی سزائیں ہوتی ہیں اللہ اور رسول کی باتیں آپ کا کلام میں پاک پڑا جائے گا یا اللہ چھت نہیں آپ چھت ڈلوانے غیب سے انتظام فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اصل میں ان کا مسئلہ بھی کچھ اور ہے تاکہ وہ دین کے قریب آ رہے ہیں ان دل میں بگاروں گٹاروں کی وہ محبت نہیں ہوتی سمجھے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کی محبت نہیں ہوتی یہ اللہ ہے میرے دل میں مراقبہ ہے کی جوتی میں سب کے ڈالا کہ بہت اچھا مراقبہ ہے جب زلزلہ آئے گا ہے آئے گا زمین نیچے تھنس جائے ہم بھی پہ جائیں گے بس پھر پاس چلے گا تھوڑا چھوٹا اور سکہ اور کیا ہے؟ کون سا سکہ سب ایک ہو جائے گا پتا چل جائے گا اس نے نے نیکمال کیے کس نے یہ سب چیزیں پناہ ہونے والی ہیں اچھی گاڑیاں اچھے بنتے آرام گاڑیاں یہ نعمت تو ہے ماشاء اللہ ماشاء آپ اس سے آگے بہت بڑی نعمت اور اس سے دل نہیں لگانا چاہیے دل لگا بس خدا سے پر کا دل لگا بس خدا سے ظالم دل لگا بس خدا سے ظالم خوف کر موت نا کا یہ <تصفيق> اچانک موت کا خوف کر اللہ سے دل لگاؤ اور یہ بھی فرمایا تعالیٰ کا بہت اونچا مقام تھا ماشاءاللہ کہ بیوی سے بھی اتنا دل مت لگاؤ جائز چیزوں سے بھی بہت زیادہ دل مت لگاؤ کہ اگر وہ چلی جائے تو ہر وقت چالیس دن تک اسی قبر پہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اللہ <sa -oon> تعالیٰ ہی محبت قابل ہے بس <دلقائم> باقی سب کے حق ادا کریں گے ان سے محبت کریں گے بیوی سے بچوں سے شیخ سے بھی اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے آپ <دلقائم> لوگ سنتے ہیں کچھ اسباب یعنی اسباب کے درجے میں سب کچھ ہم اختیار کر لیں پھر بھی سب ختم ہو جائے تو بس تسلیم اور اذا اب یہ شعر سنیے کیفے تسلی رضا سے ہے بہارے بے خزان کیفے تسلی رضا سے ہے بہار بے بہارے صدمہ سدمو غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں صدمہ سدمو غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں کیفے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزان نہیں تسلیم و رضا ایسے ہی فرض ہے ایسے نواز روزہ فرض ہے تسلیم و رضا کہتے ہیں جس حال میں اللہ رکھے اس کو خوش رہے مگر یہ والا حال نہیں کہ بس شیخ کی صحبت میں جا نہیں رہے بیٹھے ہوئے گھر پہ کیفے تسلیم و رضا <تصفح> مجھے جانا پڑے گا مطلب یہ دنیاوی کوئی پریشانی آ جائے دنیاوی کوئی آ جائیں اس میں تسلیم و رضا ہے شیخ کے پاس جانے میں تسلیم و رضا نہیں ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے کیفے تسلیم و رضا بس اللہ تعالیٰ اسی حال میں رکھیں گے ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ علوط اور تم جاتے ہیں امت کے ایمان میں ترقی ہو ترقی ہوگی جب جب شیخ کی صحبت میں جائے گا کھنچائی ہوگی نفس کی ڈانٹ پھٹے گی بہت, بہت بہت کیونکہ وہ آخری عمر میں ان سے بڑے بڑے لوگ پھر رجوع کرتے ہیں نا پوسٹ والے ان کو سکون نہیں ملتا تو اللہ والوں کی بات آتے طور پہ مصنوعات کے دروازے کھل جاتے ہیں آخر میں یہ ہوتا ہے بہت زیادہ اہل اللہ کے دل میں اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی وہ تو اپنا دین کا کام کرتے رہتے ہیں بھائی صاحب مفتی وجیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پہ یہ مدرسہ بالکل ہی ہے مطلب خادہ صاحب تو اتنا زبردست بنیا ہے اب جی وزیر صاحب ہمارا یہاں ضرور آ جاتے ہیں ایسا بات ہے خطوطے یہ وسیع صاحب اور ببی صاحب ان کے بیٹے ابھی تو ملے نہیں ایک اور خلاف ہے ایک اور سے دونوں کے بیٹے مطلب یہ ہے کہ علماء جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی برکت سے تو یہاں دور دے بھی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بہت سے عوام الناس کو سب کو مگر اس سے کبھی بھی جیسے اب ظاہر ہے مطلب ایسے لوگ اس لیے بھی جڑے کچھ لوگ یہاں بھی فائدہ لینے کے لیے ہمیں عزت ملے گی پلاٹ ملے گا پیسے ملیں گے چلنے ملیں گے کبھی بھی اس لیے کبھی شیپ سے بیت ہونا نہیں چاہیے ماشاء اللہ مجھ سے کوئی ابھی تک ایسا بیت ہے نہیں کوئی ہوگا تو نظر آ جائے گا مجھے الگ سے چاہیے ہو جائے گی سی ہے لے مجھ سے میرے دلوں سے ہرگز لگانا نہیں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین اللہ کوئی بات یاد آ رہی ہے میرے ساتھ ساتھ صاحب یہاں پر آئے تھے ماشاء اللہ کتنے سفر شاء اللہ جلدی سفر ہوگا جنگل نے منگل ہو گیا تھا حمزہ سے واو سے مجھے سے بہت وہ رہتی تھی مجھے پتہ تو تھا مگر بہت تشویش رہتی تھی آج بڑا اچھا ہوتا ہے مؤخر سے مؤجل ہے مؤخر یعنی بعد میں اور عین والا مؤجل وہ مہر جو ہے وہ فوراً دے گا اور مجل وہ بعد میں دے گا یہ مہر اس کے ہوتا, ہوتا ہے عورت کو ٹیچ کرنے کا وہ کیسے ہوتا ہاں پتہ تو تمہیں ہے انت طلب یعنی اب بیوی طلب کری ابھی نکال نکال میرے سونا نکال تیس ہزار روپئے نکال پچاس ہزار ہاں ہاں وہی تو ادت طلب ہوتا ہے جو بیوی جب بھی بولے یعنی شوہر نے لکھا لکھوا خاما لکھوا انت طلب جب بیوی مانگے اب وہ کبھی بھی مانگے رہے اب وہ نہیں شوہر کے پاس کیا کرے اس لیے اگر امدت طلب لکھوایا تو وہ شور اس کو اکاؤنٹ میں الگ رکھتے بیوی بی کے کی اکاؤنٹ کہ اپنے اکاؤنٹ میں جیسی مانگے گی پچاس ہزار میں سو ایک لاکھ روپئے طلب میں اپنی مرضی سے نہیں سکتے تو بی بی دے سکتے بیوی نہ دے سکتے بنا کر دیں مطلب یہ کہ اس کی طلب میں دینا پڑے گا ابھی پہلے شہر شہر بھی لوٹانا نہیں پڑے گا یہ بھی کچھ اس کی میں نے کافی رکھوا سکتے ہیں دس ہزار پانچ ہزار اس کی ایک لاکھ بھی رکھوا اتنی دس لاکھ رکھوا دیے اور جب ہوئی تو اپنی ہی تو دس لاکھ جب بھی تو یہ مسئلے ہوتے ہیں کوٹ کچہری کے چکر ہوتے ہیں رکھوا دیے شیک تو اس لیے بےچانا اس کے آفرت کے کم ہے آپ جو بےچیر ہوئی بےچار ہوئے کھانا کھائی دور کی دوری کھانا کھائی کی ملا ہو جائے گی دور کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں پھر سے نائے گئے رسول نائے گئے رسول سے دور ہونا کیا ہے اللہ سے دور ہونا پھر سے دور ہونا اللہ سے دور ہونا نتے دن تک ٹھانا ہے بے وفائی تو کیا ہے ایک ذرہ بھی اپنے شیخ کو تکلیف ہی پہنچانا چاہیے وہ وفائی تو بہت کبھی سوچا بھی نہیں ہے وقت داری انسان اور دنیاوی موسم کو نہیں بھولتا انسان آخرت کے موسم کو کیسے بھول جائے؟ ہر سیکنڈ یاد رکھنا چاہیے ہر میزا کا کیا شعر ہے یعنی جو آخری اشعار میں مجاہدہ میں جو لکھے ہیں کہ اے شیخ میرے لمحہ بھی ہم آپ بھول نہیں ہم آ جاتے مرنے کے بعد یہ ہے یعنی ایک شیخ فرشتوں میری شیخ کو خبر پہنچا دو ازوالا رحمۃ اللہ علیہ از والا صاحب کو میری شیخ کو کہ ہم آپ کو ایک لمحے بھی بھول نہیں پاتے کیا یہ یا ہو فوا فرشتے آپ کو میری پہنچا دیں اس کی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں پوری حدیث میں تو یہ ہے ہمارے آباؤ اجداد پر پیش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ امبیا پر اور آبا و اجداد پر آبا و اجداد میں شیخ بھی ہمارے آبا و اجداد ہیں جو دنیا چلے گئے مرنے کے بعد تو حد والا بھی کوئی حمی صاحب نہیں بھولے اور زندگی میں آپ لوگ یعنی بھول نہیں رہے تو بے وفائی تو مت کرو سب سے بڑا جرم ہے جرم عظیم ہے سمجھے اور بھاگ کے کہاں جاؤ گے کوئی جگہ ہے دنیا میں مجھے دکھا دو پیر پگارا کے پاس ہی چلے جاؤ <laughs> مجھے بڑی بڑی رکھ لو پہچانے بھی نہیں جاؤ گے کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ کو گھاس بھی ڈالے گا دنیا ہی دنیا ملے گی ہر جگہ دنیا ملے گی آپ کو یہ اخلاص والے لوگ مل گئے تو اسے اس قدر کیوں نہیں کرتے ہیں میں مخلص نہیں ہوں میں <laughs> آپ نے تو میرا سب خاندان بھی دیکھا ہوا ہے ماشاء اللہ سب خاندان والے آپ سے محبت کرتے ہیں پھر ایسی غفلت پھر ایسی بے وفائی پھر ایسی بے روخی بے وفائی تو نہیں کہیں گے اس کو بے رخی کہیں گے خون پہ فون کے یعنی حت تک میں بہت ہی نفس پر جبر کر کے میں نے آپ کی اہلیہ کو فون کیا بہت زبردست سوال ہے شکر اس کو کچھ نہیں سنائی میں نے مگر وہ سمجھ گئی تھی اور ہردوئی رہوں تلا بھی ہتھوالا رہ تلا بھی جب کوئی جرم عظیم کرتا تھا سب کے سامنے اسلح فرما دیتے تھے یہ نہیں کہ تنہائی میں بس اتنا وقت کہا ہے کہ میں ان کو تنہائی میں لے کے جاؤں گا آپ تو بھی سن لیں مگر آپ کو رات المجالی سب لمانہ سے سب امانت ہوتی ہیں کسی اور کو نہیں بتاؤ نہ ان پہ کوئی تنز کریں یہ سب کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے جو بھی حیدرآباد والے ہیں جو بھی آپ سب میرے احباب ہیں اس سے سب کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پر بھولے نہیں آپ ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہو تو وہ جو آپ کو پیارے پیارے والے میں زبردستی کیا تھا میں نے وہ آپ کو مجھے کوئی دل نہیں چاہتا رہا آپ کو پیارے کہنے کا سمجھ گئے دل کی بات بتا رہا ہوں چلو اس لیے کہ آپ قریب آئے کیونکہ میں دل چاہتا آپ کی خوب کھنچائی کر رہا ہوں خوب کھنچائی کیے صلاح دیا کھنچائی کرنی پڑتی ہے کیا کریں <laughs> دور کیوں بھاگ رہے وجہ کیا ہے میں نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے کبھی نہیں دکھانی چاہیے شیخ سے شیخ فون کر رہے ہیں آپ کی سعادت ہے روزانہ آپ کو فون کرتا ہوں آفس جاتے آتے وقت کتنی بڑی نعمت ہے دین کی باتیں سناتا ہوں سعادت ہے آپ کی تو دینے والی مجھے دھوکے دینے والے بہت اچھے لوگ نہیں لگتے جو مجھے دھوکا نا مجھے پتا چل جائے بریت نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہوا. دنیا داروں کو دینا ہو دینا ہو شیخ سے کبھی دھوکہ مت دینا دنیا داروں کو بھی دینا چاہیے کہ ان کا ان کو پتہ ہے آپ مشہور ہو گئے حیدرآباد میں ماشاءاللہ اللہ آپ کمال کے مرید ہیں آپ کیوں دھوکہ دیں گے کسی کو کیونکہ آپ کا جو پانی والا معاملہ تھا وہ ابھی تک میں کھٹک ہو رہی ہے اس کا وجہ ہے کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ کی کہیں گڑبڑ ہے کہ آپ پیر بھائیوں اتنے نیک بندے اللہ والے آئے ہیں ان کے ساتھ گڑبڑ کر رہے تھے بےچارے اس کو پٹوا دی ڈانٹ اس نے بھی آپ کو ایسے پیر بھائیوں کی ایسے مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے جو گناہ کی طرف جا رہے ہوں مطلب بتا دیتا ہوں میں تاکہ ہم سب کو بھی سبق حاصل ہو سے منع کیا تھا کہ کراچی والا کوئی بھی اس کو یہ نل کا پانی نہیں پلانا فلٹر والا پلانا ہے اور اس نے آنکھا ٹیڑھی میڑھی بات کر کے نل کا پانی کوئی سا بھی بھر دیا اور وہ پلانے کو آپ نے ایسا کیوں دھوکہ کیوں دیتے وہ کراچی والے آئے تھے سب نازک مزاج ہیں ان کو فلٹر والا پلائے بس شیک کا حکم ہے تو آپ زمین کھود کے بھی فلٹر وغیرہ پانی نکال کے لاؤ کہ شیخ کا حکم ہے میرا لوگ تو ایسے مرید ہوتے تھے پہلے پھر اب تو ایسے نہیں ہے مگر اب حکم تھا تو اتنا تو کر لیتے کہ گندا پانی تو مت پلاؤ کراچی والوں کون سا پانی تھا وہ کہاں سے آیا تھا کا ہے <تصفح> جس کا مطلب آپ کی زندگی میں کہیں گڑبڑ ہے اس کے اصلاح کرواؤ <تصفح> نا لوگوں کو دھوکہ دے دے کہ گڑبڑ ہے کہیں گڑبڑ کہیں چل رہی ہے مخلص فرماتے تھے مخلص بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو ان کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو مخلص ہیں آپ کا کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے اس کا مطلب ہے نواز پتہ ہونا چاہیے دادا دیکھیں میرے دادا مر رہے ہوں کچھ بھی فجر میں چار سے چھوڑا کچھ بھی چکر آ رہے ہوں گر رہے ہیں ایک دفعہ گر بھی گئے وہ جا رہے ہوتے ہیں بوڑھے ہیں اتنے انسان خیر بوڑھوں کی نیند بھی کم ہوتی ہے جوانی کی نیند ہے بیوی مانا کے اثر ہے بیوی کی باہوں میں مزہ ہے کچھ تو بتا اذانوں میں کچھ مزہ ہے کہ نہیں چھوڑو بیوی کی باہوں کو جاؤ اپنے سردیوں میں نہیں اٹھایا جاتا مشکل بھی ہوتی ہے بیوی کی باہوں میں گرمی مزہ آ رہا ہوتا ہے لیٹے ہیں کمبل میں گھسے ہیں بس نکلو بھائی سمجھو جہاد کا وقت آئی ہے فجر میں بالکل کوتاہی نہ کریں میں بھی یا ہم میں کوئی بھی نہ کریں اس سے اچھے تو تبلیغی جماعت والے ہیں ماشاءاللہ پانچوں کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں خان کا والے ہی فجر میں غائب ہیں خلیفہ ہی غائب ہے تو اور دوسروں کیا کہیں لوگ جو بھی تو بدزن ہوتے ہیں جن کے خادم خاص کا ہی حال ہے آپ کو تو خادی خاص ہی سمجھتے ہیں پورے حیدرآباد والے آپ کو تو کا جگہ بڑھ چڑھ کے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ آپ مجھ سے فرنٹ ہو جائیں <laughs> یہ احساس دلا رہا ہوں آپ کو کہ فکر بے فکری اثر بجاؤ فکر سے سو ماشاء اللہ چھ بجے بھی اٹھ سو تو چھ بیس پہ نماز ہو رہی ہے سوا چھ بجے چھ بجے تو خیر نہ اٹھے پانچ پچاس پہ اٹھ جائیں نہ کہ غسل کرنا ہو تو غسل بھی کر لیں انسان ہاں ہاں جس کو دل دلچارے کھا رہے ہیں یہ زیادہ چلیے آپ تو کھائیں کھاؤ کھاؤ میں ایسا دماغ لڑا رہا ہوں اس کی کھانا پڑ رہا ہے بہت آپ لوگوں کی دماغ پوری اپنی کمزوری اسی وجہ سے ہوں میں تاکہ میں کھاتا تو اچھا ہوں ماشاءاللہ بچوں کی حفاظت فرمائے ہماری بھی حفاظت فرمائے تو اللہ کا شکر ہے اس فقیر کو تو صحبت شیخ اور رضانہ میری بیٹری سے چارج اس لیے مجھے آپ تو آپ لوگوں کی چارج کرنے یہی طریقے سے آپ جس نے طریقہ شروع کیا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ میری فجر کی مجھے سنتا ہے ذکر کی اور رات کو حضمی سخت مجھے سنتا ہے بیٹری چارج ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور زبردست چارج ہوتی ہے پیکج کرا لیں آپ لوگ بھی سن رہے ہیں سلسلہ چل رہا ہے کانفرنس کال کا آپ بھی سن رہے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تھوڑا صحیح سے سنیں بھاگنے مت کریں خیر مصروف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں مگر زیادہ ناکامت کریں کتنی بڑی دولت ہے یو فون پیکج وہ خرید دو اپنا دو سو روپئے کی سم ملے گی دو سو ڈھائی سو کی دو سو ڈھائی سو کوئی حیثیت نہیں رکھتے دین بچانے کے لیے مگر وہ ایک ایک آدمی کانفرنس کال کرتا ہے پانچ آ جاتے ہیں پھر وہ فرد وہ آگے بھی پانچ کر سکتا ہے نا اس کو پیکج کرانا ہے تھوڑا اگر مہینے میں دو سو روپئے سو خرچ ہو جائیں پیکج ویکیج میں اس میں کوئی وہ بھی نہیں دین تو بچ جائے گا میری مجلس سن لیں گے حرمی صاحب کی مجلس سن لیں گے اس طرح بیٹری بھی چارج رہی اور کبھی کبھار حرمی صاحب کی مجلس سے مجھ سے بھی حمیر صاحب پڑھوا لیتے میں تو موجود ہی ہوتا ہوں میرے بیٹے کی آواز تو آ جائے گی سلام کی سمجھو میں موجود ہوں <laughs> یہ بہت اچھا سلسلہ ہے ایک تو یہ بات ہوئے اور دوسری بات یہ کہ ایسا موبائل خریدے اس میں کیمرہ نہ ہو اس میں وہ انٹرنیٹ نہ چل سکے مگر اس میں ریکارڈنگ آ جائے وہ کارڈ لگ جائے اس سے پھر ان سے جب میں ہر ہفتے آیا ہوں میرے بیان حضمیر صاحب کے بیان حضوال رحضوں کے بیان ہے تو اپنے اس میں ڈالنے اشار ڈالنے بس وہ سن سن کے مست ہوتے ہیں رقشے میں ہیڈ فون لگا تو حالانکہ ہر بات ہو اور بھی بہت ساری اور بہت ساری رہ جاتی ہیں ایک ہفتے میں کیا بتا دوں گا دو دن میں آپ کو بہت سی رہ جاتی ہیں ان لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں جو الگ سنتا ہوں آگے بتا دیتا ہوں اچھا <coughs> اس میں غم بھی مت کریں گے ابد السمیہ آگے چلے گا یہ <coughs> آگے <coughs> کوئی آگے جائے جہاں بھی جائے ہمیں اس سے کیا ہم آپ لوگ آگے بڑھیں آگے کوئی بڑھنا چاہے دور رہ کے بھی بڑھ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں دور والے محروم رہیں گے شیخ سے کبھی تعلق ہو تو دور رہ کے بھی قریب رہ سکتا ہے اب یہ آپ دور رہ کے آپ کو میں قریب کر رہا ہوں تو آپ آپ خودی بھاگ رہے ہیں موبائل بند کرنا تو کوئی مردانگی نہیں ہے تو زنانہ پن ہے ہجڑا پن ہے جہاں اس کی موبائل بند کر دیں نہ میرے ویر بھائی سے بات ہوگی نہ میری شیخ مجھے فون کریں گے شیخ سے آپ ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کھسک کے کہاں جاؤ گے مجھے کوئی جگہ بتا دو کوئی کوئی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے آپ کے لیے تو سوائے اللہ کے آگے اللہ سسرال میں پناہ لو گے سسرال میں بھی کوئی آپ کو سلفٹ نہیں کرائے گا صحیح بتا رہا ہوں کہ شیخ کے علاوہ کہیں پناہ گاہ نہیں ہے کیونکہ اب ہم لوگوں نے لوادہ ایسا اوڑھ لیا کہ لوگ ہمیں پہچان گئے اس لیے شیخ کے علاوہ چھوڑ کے کہاں جاؤ گے حیدرآباد میں تو ان سب جانتے ہیں نا ہی جانتے ہیں مزاربا. ہر گلی کوچے والا جانتا ہے ان کو رستہ تو خونی نظر آتا ہے یہ بڑا خونی رستہ ہے چلو تو بڑا مزہ آتا ہے دل میں سکون حلاوت یہ تو اصل چیز ہے حلاوت ایمان سکون قلب مزہ ہی مزہ ہر نعمت میں مزہ آتا ہے انار کھا رہے ہیں تو بڑی اچھی نعمت دال بھی کھائیں گے سوکھی روٹی بھی کھاؤ اس میں مزہ آئے گا یہ بالکل دنیا داروں ہی ذرا کھانا کھایا گیا ہے اس کو کتنے چاول گرے ہوئے ہیں کم از کم چاول نہیں گرے ہونے چاہیے مریدوں نے کھایا نا آپ لوگوں نے ہی تو کھایا ہے کوئی اور تو نہیں تھا کتنے چاول گرے ہوئے ہیں کھایا چلیں اس کو جھاڑ دیجیے گا کیاری ہے اب تم مت اٹھا کے کھائیں ویسے بہتر کہ اٹھا کے کھا لے کیاری ہے ماشاء اللہ پیاری چیز کو کیاری میں ڈال دیں احتیاط سے کھائیے کہ جب اس سے ڈش سے نکال کے چاول اس میں لیں اس میں بھی نا گرے گر جائے تو اسی وقت اٹھائے گرم گرم ہوتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں ابھی تو ٹھنڈے ہو گئے تو اس کو یہاں ڈال دیے کیری میں ڈال دیے ہڈیاں پلیٹ میں سائیڈ پہ رکھ لیں یا دوسری پلیٹ میں جساں بھی, بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر چاول اتنے زیادہ نا گرے پتا چلے بھائی ہاں بھائی تربیت یافتہ لوگوں نے کھانا کھایا ہے تو ماشاء یہ فائدہ ہوتا ہے خان کا میں ساتھ رہنے کا جگہ جگہ تو میں بیان کر لوں بس وہی ہوتا ہے کہ وہ بیان تو اسی وقت کی چارجنگ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی پھر ختم اب ہم کس کس مسئلے میں کہاں کہاں ہم لوگ گئے ختم بس اس وقت جوش چڑھا ختم یہ <laughs> حضمیر صاحب نے بڑی اچھی نصیحت سنائی کہ بس یہیں <laughs> بیٹھ کے جو یہاں پہ ایک آدمی جیسے ٹنڈو ہے دو آ تھے محبت سے ایک سے بیان سنانا نا آپ سن رہے ہیں ان باتوں کو آپ کو الگ سے کھنچائی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ کافی ہے حافظ ہو 嗯 mm.